اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بن اسرائیل کے ایک گرو کو جو مسا کے بعد ہوا جب اپنی ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑے نبنی فرمایا کیا تمہارے انداز اسی ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں کے ہم نکالی گئے ہیں اپنی وطن اور اپن اولاد سے تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے مگر ان میں کے تھوڑے اور اللہ خوب جانتا ہے ذلموہے کو